اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اننا آمَنَّا فَاغْفِرْ لنا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں پس ہمارے گناہ ماں فرمائیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فمبرداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں سامعین ابنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے سحری, سحری کے وقت کے استغفار, استغفار, استغفار کی فضیلت آتا. اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر آپ کی کتاب پر اور آپ کے رسول پر ایمان لائے ہمارے اس ایمان کے باعث جو آپ کی ذات پر اور آپ کی شریعت پر ہے آپ ہماری تقصیروں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیے اور ہمیں جہنم کے عذابوں سے نجات دیجیے یہ متقی لوگ اطاعت الہی بجا لاتے ہیں اور حرام چیزوں سے الگ رہتے ہیں صبر و سہار سے کام لیتے ہیں اور اپنے ایمان کے دعوے میں بھی سچے ہیں کل اعمال خیر بجا لاتے ہیں خواہ وہ ان کے نفس پر بھاری پڑیں اطاعت اور خوشو خدو والے ہیں اپنے مال اللہ تعالیٰ کی ہر راہ میں جہاں جہاں حکم ہے خرچ کرتے ہیں ثلا رحمی میں رشتہ داری کو باقی رکھنے میں برائیوں کے روکنے آپس میں ہمدردی اور خیر خواہی کرنے میں حاجت مندوں مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ احسان کرنے میں سخاوت کے کام لیتے ہیں اور شہری کے وقت پچھلی رات کو اٹھ اٹھ کر استغفار کرتے ہیں اسے معلوم ہوا کہ اس وقت استغفار فضیلت والا ہے یعنی رات کے آخری حصے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے جو فرمایا تھا کہ سوف سو فرالکم ربی کہ اے میرے بچوں میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا اس سے مراد بھی سحری کا وقت ہے اپنی اولاد سے فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت میں تمہارے لیے استغفار کروں گا بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث میں جو بہت سے صحابیوں سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آخری تہائی رات باقی رہتے ہوئے آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی سائل ہے جسے میں دوں کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کوئی استغفار یعنی بخشش چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخشوں یہ روایت صحیح بخاری مسلم ابو داود کی ہے حافظ ابو الحسن دال قطنی رحمہ اللہ نے تو اس مسئلے پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور اس میں اس حدیث کی تمام سندوں کو اور اس کے کل الفاظ کو وارد کیا ہے بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات اور درمیانی اور آخری رات میں وطر پڑھا ہے سب سے آخری وقت رسول اللہ کے وطر پڑھنے کا سحری تک تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات کو تہجد پڑھتے رہتے اور اپنے غلام نافر الرحمہ اللہ سے پوچھتے کیا سحری ہو گئی جب وہ کہتے ہاں تو پھر آپ صبح صادق کے نکلنے تک دعا اور استغفار میں مشغول رہتے حاطب فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت میں نے سنا کہ کوئی شخص مسجد سے کسی گوشے میں کہہ رہا ہے اے اللہ آپ نے مجھے حکم کیا میں بجا لایا یہ سحری کا وقت ہے مجھے بخش دیجئے میں نے دیکھا تو وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم کیا جاتا تھا کہ ہم تاجد کی نماز پڑھیں تو شہری کے آخری وقت ستر مرتبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں